ولا تموتن إلا وأنتم مسلطون يا عزوى الناس اتقوا ربكم الذي خلفكم من نفس واحدا وخلف منها جوجها وبث منهما رجالا بكيلا وانساء واتقوا الله الذين تساءلوا نبيه الله قال عليكم ربيدا يا أيها الذين آمنوا اكتفوا الله وقولوا قولاً السجيداً يُسْلِح لكم عماركم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُبع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما قال فإن خير الهديد كتاب الله وخير الهديد الهديد محمد صلى الله عليه وسلم وسر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بجعا وكل بدعة ضلالا وكل ضلالة في النار فعوذ بالله الإسلامي للذين من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يرقى الله الذين آمنوا منكم والذين قوتوا العلم درجا ممترى السامين بدردان بھی نوجوان سا جب صورت المجا کی میں نے ایک عائد راوت کی ہے جس میں اللہ پر عالمی نے علم کی بڑی قبیلت بنا دیا ہے علم اور بڑا اونچا مقام اور مرتبہ کرا دیا ہے علم کیونکہ انسان غروض و ترقی کا سبق بنتا ہے انسان علم ہی کے ذریعے بہت اونچا مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے کہ اسلام انسانوں کے عروج اور ترقی کا دامل ہے اور انسانیت کے عروج اور ترنتی کا ادب بردار ہے اسلام نے دنیا میں سب سے زیادہ دل نفر کیا ہے اسی لیے سب سے پہلی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نقصی وہ دل کی تھی نہ نماز کسی نہ روزے کسی نہ حج کے اور لداخ کی صادق ہے کہیں کی وحی اللہ رب القران میں جو اپ فرمایا لکھیا ہے جبرائیل تنبیہ کے سفیر پیغام جو اپ لے کر کے ائے تھے ربك الذي خلق خلق الانسان من حلم اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما يعلم پانچ آئ کریں گے جو سب سے پہلی قرآن کی آئے یہ قرآن کی پانچ وہ آئے کریں جو سب سے پہلے قابل کی گئی تھی اس سے پہلے قرآن کی کوئی آئت قابل نہیں ہوئی اور یہ سب سے پہلا پیغام ہے جو چپ امین کو سہ تارا نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر کے بھیجا تھا جس میں کن مساوت کرائے کسی کسی رقبت کرائے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں یہ عورت جس میں عرب کی چلے خلق اے ہمارے بلی آپ پڑھیں اپنے رب کا نام دے کر اپنے رب کے نام سے پڑھیں لگے فرق جس نے آپ کو پیدا کیا ہے سب سے پہلے آپ اپنے خالق مالک کو سمجھائیے یہ سرق برق کو کرب آپ پڑھیے آپ سیکھیے طرف بڑا طرف والا ہے بڑا احمد ہے جس نے کلک سے جتنا دشولا ہے آپ بڑا جانتے ہیں کا حادث کرنے اور کے محفوظ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ قلم ہے اسی لیے کتاب بڑھوایا ایسے دن علم کبھی علم کوئی بند کر لو اگر اپنے آخرے پر بھروسہ کرو گے تو ممکن ایک تمہارے رنگ میں نکل جائے اس لیے اپنے علم کو محدود رکھنے کے لیے قلم سے لکھ لو فرم اللہ پساتے ہیں الاما اس نے کلم سے لکھنا سکھایا ہے یہ قلم سے लिखना پہنا یہ جو آپ کا قلم استعمال आ रहा ہے جس سے آپ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں جس سے لڑکے جل کو محفوظ کرتے ہیں یہ بہت اعلیٰ کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمک ہے کہ انسان کو بتانا کہاں آگے قلم بناؤ ہاتھ سے پکڑو پھر سیاح لگا کر کے اس کو اس سے معلومات کو اور پیرو کی معلومات کو قلم بند کر لو اسی لیے رب اب خدا نیک ہیں قرآن مارک میں کسی قلم کا مقام اور مرتبہ کلم سے لکھنے پڑھنے کے مقام اور مرتبے کو بہت ہی زیادہ بلند ثابت کرنے کے لیے اس قلم سے لکھنے پڑھنے کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا نور واجر کسم ہے قلم کی اور جو قلم کی سچھا کرتے ہو برطراد جس نے قسم پائی قلم کی اور قلم کے جو آپ شکا کرتے ہیں اللہ اتنا سے اتنی بڑی ہے قیمت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کا سفایا کی وما فرون قسم ہے قلم کی وما فرور اور جو کچھ قلم سے کچھ سطروں میں چکتے ہو اور جو تحریر کرتے ہو اس کے بھی اللہ تعالیٰ سماتے تھے کسم ہو جب بھی کسی مخبو کی اللہ تارا کسم کھاتے تو اس مخلوق کے و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے تو میرے بھائیوں اسلم پر بہت ہی رو دیا ہے پروازیں یر پرندہ ہوں نیند آ منو مل کو علم دارا ڈھا ایس پر یاد رکھو یر پرندہ ہوں نیند آ من مل کو عشمہ تم نے سے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا اور دل کے ساتھ ان کو دل سے نوازا تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت ہی زیادہ بلند کر دیا کرتے تھے درکان درجات ایک دردے میں گہروں کے مقابلے میں مطالعوں کا مقابلہ اللہ تعالیٰ اس کا بڑھا دیا کرتے ہیں فرمایا یہ فیصلہ ہو جب عامر اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں ان لوگوں کے حقام وجات کو جو تم نے ایمان ہم کے ساتھ علم حاصل کر دیتے ہیں یہاں ہایت سے دل کی کئی اعتبار سے بڑی فضیلت ثابت ہوئی ایک بڑی اہم فضیلت ثابت ہوئی کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ ہے ان بکو ایسمان سے تیار ہو جائے ان بکو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے جوڑ دیا ہے سب سے بڑا امریک کے بعد کوئی عمل نہیں ہو سکتا اسی لیے جب گیا سے بڑا عمل کیا ہے تو آپ نے ساتھ نمایا رسول پر ساتھ رکھنا بیمار دانا یہ سب سے بڑا عمل ہے ایمان چار سے بڑا کوئی عمل نہیں ہو سکتا آپ بنا دے دیکھا اللہ دانا نے ایمان کو اب آمان کرا دیا ہے سب سے بڑا عوام مرتبہ اور سب سے بڑا درجہ اور سب پر برتری اللہ تعالیٰ کی ایمان کو دے رکھتا ہے اسمار دے کے عمل کے ساتھ اللہ نے جن کو توڑ دیا ہے پرمایا وہ بتا چاہتے ہیں جو چھوٹی کتنی ہی چھوٹی ہو لیکن اس کو جب بڑی چیز سے توڑ دیا جا جاتا ہے تو چھوٹی چیز بڑے کے ساتھ اس کی بنا پر بچ بچایا کرتی ہے کیوں ایمان بہت بڑا عمل ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ایمان کے ساتھ ارد کو چھوڑ دیا تو ارد بھی بڑا اونچا مقام پر پتا ہے نبی نئی احترام صاحب کراتے ہیں کے بارے میں جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کو سکھانے کے لیے مسجد میں آ کر کے بیٹھتا ہے اللہ رسول جب تک وہ سیکھتا سکھاتا ہے آتا اور جاتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مجاہد کی مظاہر اللہ کا کرنا دیا علم حاصل کرنا جو انسان سات کرنے کے لیے جو مرتبہ بدیمان کے بعد جب کوئی انسان سم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا مقام مکوا کتنا ہو جاتا ہے اس کو تب کر ایک شانتی اس حقیق سے ڈالا لگایا جا سکتا ہے جس کے اندر آپ نے شاعر کمایا لگتا نکلتا ہے تو رشتوں کے انہ دارا کی اس د حاصل کرنے کی نیت سے علم حاصل کرنے کے ارادے سے نکلنے والے کا یہ بقام و پرتوا ہو جاتا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ درکار کو بلند کر دیتے ہیں کہ جب وہ اپنی گھر سے نکلتا ہے کوئی بھی جن منا نہیں پتا لتا اور کہا ربق کے پاس مجھے تو یاد رکھو طالب علم علم حاصل کرنے والا جب اپنے گھر سے باہر جاتا ہے اور سفر کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے دعا آپ ہیں ہم اس سے پارے خوشی کے اپنے پرو کو اس کے سگب و سبے دکھا میرے بھائی کے کتنی زیادہ مشکل کے انسان جب اس میں حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور سفر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی اور اللہ تعالی کے ہاتھ اس کا مقام مقبول اتنا بند ہو جاتا ہے کہ فرشتے بھی اپنے قدموں تلے اپنے اپنے پروں کو اس تاریخ جسم کے قدموں تلے دکھا دینے میں ہر رات خوشی محسوس کی جاتی ہے ہمارے اندر صحتانا اس لحاظ سے کرنے میں بہت پیدا کر دے تو میرے بھائیوں رب العالمین کی پھر آگے پایا وہ ہر نمن کی سانوار کی ہر نمن کرم جس نے سے کسان ابال اب یاد اور اللہ تارہ انسان کو وہ چیز نے دکھوا دیا جس کا انسان وہ دن کا نہیں ان انہ کارہ کی بہت بڑی زمر ہے ان شاہ کا بہت بڑا خطر ہے کہ موبینوں کو دن سے روا دے اور ایک سکتی ان سے انسان ہر کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ علم ورکر سے ہر ہر علم کے حوالے کو مدد کرتے ہیں بشرطے کی ہو جو اللہ تعالیٰ کے توحید سے اللہ تعالیٰ کی اتفاق سے اللہ تعالیٰ کے حکام و تعلیمات کے ٹکراتانہ ہو جو علم اللہ تعالیٰ کی ساتھ سے اللہ کی توحید سے اللہ کی کماد سے اللہ کے احکام سے ہم ٹکراتا ہو ہر ایسے سے کی اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کام کی قدر کیا کرتا ہے رسول اللہ بڑی تبیر حریف ہے ابو ہر رضی اللہ بناتے ہیں ایسی طرح صاحب ارساد بنایا تو کس حدیث بڑی تبیر اور آج کا بڑا اونچا مقام مطلب بیان کیا گیا ہے آپ ارشاد بناتے ہیں ابو حرا رضی اللہ کاران حدیثی آپ نے شانس نا نہ ہو جانا وہ میں یش کرارا سے یش طرح والے دنیا بنا کر آپ نے شانا ومن ستر مسلما ستره الله بالدنيا بالدنيا الاخرة. والله في حول العبد ما كان الحبد في حول أسئله. ومن برك طريقا يترب فيه علما سهل الله له طريقا في الجنة. عرصة مسيح. مشتمع قوم رہاس نام اپنے آپ میں میرے ساتھ سمایا امر ہو یا دست رہے گا یہ بڑی سڑی دھڑی ہے کبھی ندی رہے خاص نام سے بہت ساری چیزوں کو بنا کی جن میں سے کل کی فضیلت بنا کی ہے آپ نے ساتھ ہمارا بن کو دنیا نب تک بتک من قرب میر کھجانا اے اللہ کے رسوم ارے اللہ کے رسم الدر فرماتے ہیں اے مسلمانو یاد رکھو من جب مسافر مل من اب دنیا جو کہ مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی یہ تکلیف اور پریشانی کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دس فسند ماہوں گل بدن ان کو روز عمل کی جاوا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیاں دور کر دیا یہ انسانوں کو چاہیے یہ اشیا افراد ہے یہ اشیا تعلیمات ہیں اس دنیا میں لگا ہم کرتے ہیں تو ہر ایک کے تکلیف اور پریشانی کا خیال رکھیں نبی رہے صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے تو چاہتا ہے کہ قیامت کی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا دے اور قیامت کی پریشانیوں کو پر اسے ختم کر دے تو اسے چاہیے کہ دنیا میں اپنی زندگی پر اللہ تعالیٰ کے بدلوں کی تکلیف کو دور کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے والا بنائے دوسری چیز آپ نے حقیقت کے اندر بیان کیا فرمایا کہ وہ میں یس سراروں سے یس سروں دنیا بلنا اے لوگوں اگر دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف اور تنگی کو دور کرتا ہے کبھی بات کی تنگی ہوتی ہے کبھی کھانے سینے کی تنگی ہوتی ہے کبھی سہنگے کی تنگی ہوتی ہے کبھی روٹی کی پریشانی ہوتی ہے آپ بتاتے ہیں میں یش کرانا ہوں صرف جو کسی تنگ دست کی تنگی کو دنیا میں دور کرتا ہے قیامت کے دن بھی انہ اس کی تنگیوں کو دور کر دیتا نمبر <تصفح> بیس <تصفح> آپ نے ساتھ سوایا جو آج ہمارے اندر مختلف ہے وہ میں سطارہ سطح کی آپ کسی پروانے کے اندر کوئی دیکھتا ہے کوئی دیتا ہے کوئی نقص دیکھتا ہے مسلمان بھائی کے عید کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس پر فرد ادا کیا اندازہ ہم لوگوں کو اپنے کے علوم پر پردہ کا بات ہے آج مقام و مرتبہ اور یہ سبھی ہم نے سارے کر دیا ایک مسلمان کو نظر آ جائے تو اس کو ہم ان کی تشکیل کرتے ہیں اس کو آس کرتے ہیں اور سب ان کو پہلے آ کے رہتے ہیں اگر سبان بولو گے تو ہم تمہارے سارے پردے سوچتے گے اللہ اکبر اے اسرمان کا اگر کوئی ایک دے سات کوئی دکھ دے گا ہمارا ہاتھ کو اس پر پردہ ڈالنا پردہ پر آپ ارد کر رہے ہیں اے لوگوں مشرمانو جان رکھو آپ سے بڑے پورند آواز سے پورند آواز سے اتارا فرمائے ہو گئے ہو لیکن دلدی کی مان نہیں ثابل ہوا ہے آپ نے فرمایا وڑا لاتے مسلم خبردار مسلمانوں کو تصویر نہ پہنچایا کرو ورا سراغ اور ان کے الوق کے پیچھے پڑھ کر کے ان کے عیب کو ظاہر کر کے انہیں بدن کرنے کی کوشش نہ کرو جو سب کا اور خطاق اور رکھو تو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے پیچھے پر جائے کہ جس کے عیب کو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کے پڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ جس کے کے پڑھ جائے گا وہ کے سے کوئی عید نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ شاہر کر دے گا لوگوں میں معلوم کرا دے گا میرے بھائی اگر ہم آپ اپنے دوسرے کے عید کو دیکھتے ہیں تو حد تک پردہ ڈالے اس کی کوشش کرے گہ روپ کو بتا کر کے اسے بدنا کرنے کی کوشش نہ کریں نبی رہے کام میں ایسا فرمایا بن سدارا مسلم و خراب جو اپنے مسلمان بھائی کے ایپ کو آپ کر اپنے مسلمان بھائی کے ایپ کو دیکھ کر کے اس پر پردہ ڈانٹ دیتا ہے ایک کے بچے کے ایپ پر کلاس اللہ تعالیٰ فردا دان دیں گے کیا بچی قلعت اللہ تعالیٰ محبوب رکھیں گے قیامت بچے کی اللہ تعالیٰ کو ساتھ دیں گے اس کے اولو کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے میرے ایک دوسری حدیث کے اندر آئے نبی السلام خان شاپ روانے ہیں اگر کسی نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے اپنے پرمار بھائی نے کوئی لیک دیکھا اور اگر اس نے اس پر نہ دیا اور اس کو چھپا دیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کتنا بڑا جو سوال پایا کمر جیسے کہ جی کوئی بات اپنی بیٹی کے سن کر کے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں فنانا چاہتا تھا اس نے جا کر کے بیٹی کو بیٹی کو خرید کر کے اس کو زندہ رکھا اور اس کی پرورش کی اور اس کو بڑی ساپی دیوا کر کے شادی کر کے سب کر دیا اس لڑکی کے جان کے بٹانے اور اس گیس کی کچھ کی کرنے والے کو اتنا سوال ملتا ہے ہی بڑا سواب اللہ اس بومی بندے کو دیتا ہے جو دوسرے کے حید تک پردا کا ملتا ہے میرے بھائیوں گھروں کے علوم تک پردہ کاٹنے والے بندہ نے فرمایا وہ میں سطارہ مسلم ستارہ ہوا میرا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مارے ابر کو جہاں تک بالکل الحمدال <سؤال> شاہدہ پیاری اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بتایا ہوتی اگری ہے تیرے سہب کو جا رکھو آپ کی گہروں کے کام آیا کرو گہروں کے اس درد کا خیال رکھا کرو کیوں اب دوتی ہے کام ہوتی ہے رہتا تھا ایک انداز جب تک اپنا چائے سیکار کر کے ڈوری کے فرصت سیکار کر کے اپنے کسی بھی بھائی کی مدد میں رہتا ہے اس وقت اس کی مدد میں رہا ماںن سو کار اماؤ نہیں کر اپنے تاریخ کی مدد سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہا کرتے ہیں آگے کام کے ساتھ سنایا نمبر پانچ ان کی بڑی فقیرت یاد کرتے جو آج کا موضوع تھا آپ کے ساتھ سنایا وامان شاعر کا تاریخ وامان کی تعریف سخراس رہو دلیل جنگ سو سوا سارا یہ پانچ وہ سرا کا دلی یقینی سخت رہو دلیل جنگا جو بھی سانس ہے جو بھی راستہ چلتا ہے دل حاصل کرنے کے لیے جو مرد جو راس دل حاصل کرنے کے لیے راستہ چلتا ہے علم حاصل کرنا الگ علم حاصل کرنے کی ضرورت اور علم حاصل کرنے کے لیے وہ راستہ کرتا ہے آپ فرماتے ہیں طالب علم کا راستہ چلنا یہ طالب علم کا سفر کرنا یہ راستہ اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب اور پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتے ہیں بندے تھے آپ ادا کرتے ہیں اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے خوشنوبی ملنے کی دے رہی ہے یہ پتا نہیں آپ کے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے گی ہونے کی دے ہے اللہ جس میں ایک مخبار حاصل ہو گیا اللہ سمجھ جاؤ کہ دنیا آپ نے دونوں ان شاء اللہ جب حاصل کرنے کے لیے باہر قدم نکالا اپنے گھر کے نکلا راستہ پکڑا دیتے اس کا یہ راستہ چلنا اللہ تعالیٰ کو ایک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا خوش کر دیتا ہے صرف راستہ چڑھنے کی برتن ہے ابھی بندے مقصود جس آمد کے پاس جس شہر میں کس مدرسے میں کس گاؤں میں جس کو جانا ہے وہاں تک بہت پا رہا ہے وہاں تک پہنچا بھی نہیں پہنچنے کی اللہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کا اللہ کا شو کر کے اس کے لیے جن کے راستے آسان کرنے صرف راستہ چلنے کی بہت جنب. اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ راستے آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دل کرنے کا سوچ پیدا کر دے سیکھنے کا سکھانے کا جرمہ پیدا کر دے اور ان سے سب کچھ سمران فرمائے اور سبھی سی خاص نوانا تو اللہی تو مستمات کتاب کو جب بھی اللہ کے کرم ہونے کر کے کسی گھر کے اندر یا اللہ کے میں. اگر کہیں و آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کا مقصد بھی کیا ہے یلور کتاب کسی کے ہوگئے بیٹھ کر کے کی برامت کرتے ہیں وہ کدارت سو رہوں اور قرآن سمجھتے سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرنے کے لیے قید کریں گے آپ شاپر مانچے کب بھی کوئی گروہ اور کوئی سماج اللہ کے بھر میں یا کسی جگہ اور فیصلے کا مقصد صرف یہ ہے یا دورہ کتاب اللہ ہی وہ کدار سو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو سیکھتے سکھاتے اور سمجھنے نقرت ہمیں تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتے تو اللہ کی کتاب سیکھنے دکھانے کے لیے بیٹھے ہیں جی جی جی. نہ کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہیں نہ کوئی اور کتاب سیکھ رہے ہیں اللہ کی کتاب کو آدمی وکیب کو سیکھنے دکھانے کے لیے بیٹھ گئے جی جی. جو بیٹھے وہ اب اللہ نے کتنے نعمتوں سے نمال نمبر ایک گنا نظر کرے ہندو سکین سکینے کا رزو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سکیل سنواد سکینے کا رزور نمبر اللہ تعالیٰ سے رہا جاتی اللہ تعالیٰ سے رہ کا سرواد ہے اور رحمتوں برکت ہے شارل کی. اور نمبر تین میرے بھائی ہے اللہ بری الملائکہ چاروں طرف سے رحمت کے فرشتے ان کو دے رہے تھے ان کے ساتھ آگے پیچھے دائیں کہ سابقی سیوا نہیں ہوتی بلکہ اس کے اور سیمار کے اور درمیان کالا کے رحمت کے فرشتے فری کے چاروں طرف سے ان کو اپنے رہتے ہیں اور اس سے بڑی سب نے بڑی خوشن نمبر چار اماحور پر جب بھی کوئی روز کو اللہ کی کتاب کو سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کے لیے بیٹھے ایک تو سکینا ناخل ہوا رحمتیں کھا جاتی ہے رحمت کے سبستہ ان کو پھیل دیتے اور نمبر حم دس بتا زمیر پر کسی گھر پہ ٹوٹے چھت کے پیچھے بیٹھ اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اللہ کی کتاب کا ذکر کرتے ہیں اللہ خانہ کی فرشتے جو فلاح مکمل ہیں ان تمام بندوں کا تذکرہ اللہ فلاں شرم کربور سے کیا کرتے ہیں ایک لوگوں کے وقت ہماری کتاب کو سیکھ رہے ہو نمبر سات حریش چند بیان کیا آپ نے مجھے یہ بھی سن لوگ میں ہی امر ہوں جس رہے ہی امن ہوں ہاں تمہارا میرے حکمت کے لوگوں کامیابی کے لیے نجاد کے سے خوب و فراہ کے لیے ایمان و عمل کو اپنا ہو کو امن کو اپنا ہو اگر کسی انسان کے عمل میں کسی انسان نے کتاروں سے جنت سے دور کر دیا ہے تو کیا منہ کے بھی حسم نسک اس کا مان کر اور اس کا اس کا کام دان اسے آگے نہیں کر سکتا جو اچھا کیا نا کتاروں میں نہیں ہے خاندان پر نہیں ہے ماں دولت پر نہیں ہے ایمان اور امن و تفاق ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو سنت بنائے جو مسود جو ان کے قدر کو ادا کرا دے جو پریشان ہاتھ ہے پریشانی کو دور کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمارے بچوں میں ہماری بچوں میں ہمارے مسلمانوں سے ایک حاصل کرنے کا شوق پیدا کر دے وہ ذریعے کو سنبھال سکے جس کے ذریعے کسی کو بنا سکے وہ دل کے حاصل کرنے کا سلبہ پیدا کر لے جو اس قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ اس سے حاصل ہو جائیں اور اس کے لیے آپ کے اندر کی مارفت رسول کی مارفت اللہ تعالیٰ جب مجھے سکتے ہی اللہ تعالیٰ خوشی ندیٰ کوئی مسلمان رہے بند کو يا رب كلعلق قد ذا الطريق اذكر صاحيا المركب ودعوه يا سائركم